مگر وہ مشرق جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے عہد میں کچھ کمی ناؤ کی اور تمہارے مقابل کسی کو مدد نہ دی تو ان کا عہد ٹھہری ہوئی مدت تک پورا کرو بے شک اللہ پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے